بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم اخرره و يصلي على رسوله الكريم اما بعد فقل الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان من صلاده من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مك ثم خلقنا النطفة علقة فقلقنا العلقة مضغة فقلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعسون صدق الله العصير وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مزغتا مستزلك ثم يرسل ال اله الملرك فينفخ فيه ال او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الامام البخاري رحمه الله رب يشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہ اربین کی جو چوتھی حدیث ہے اس کا میں نے ابتدائی حصہ اس وقت پڑھا ہے اس میں ایک نہایت اہم موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے جس سے قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت دین کے اعتبار سے ضرورت السلام کہا جا سکتا ہے چوٹی کوہان کی چوٹی اور یہ اصل بھی کیا ہے حقیقت انسان یہ ایک عظیم حکمت اور فلسفہ ہے جس کا یوں سمجھئے کہ جیسے کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ اس کا ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے وہ اس حدیث میں آیا اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت معازم نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک حصہ ایسا تھا جو سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا تھا بلکہ اس سے مغالطیں پیدا ہو سکتے تھے تو انو قاتل انہاس حتیٰ یفشدو اللہ الہ الا اللہ, اللہ و انہا رسول اللہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم گمان پیدا ہوتا ہے گویا کہ تو بل جب اور تلوار کے زور سے انہیں ایمان لانے پر مجبور کیا گیا وہ جو ایک خاص اس کا مہذ اور مقام ہے خاص وہ تفصیل سے مفتو کر چکے ہیں وہ سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات کے حوالے سے سمجھ بھی اسی طرح یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کے لیے میں نے سورہ مومنون کی آیات تلاوت کی وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ اس حدیث میں آ رہا ہے لیکن اس پورے آئس برگ کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے ان آیات سے قرآن مجید میں رحم مادر میں انسانی جنین کا جو انتقا ہوتا ہے اس کا ذکر بہت مرتبہ ہے بہت مرتبہ بہت بڑا اور یہ بھی میں آپ سے کر دوں کہ اہد حاضر میں ایمبریالوجی کے دو ٹاپ کے پروفیسرس یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے ڈاکٹر چل کیت المور ان کی کئی کتابیں ہیں ایمبریالوجی کے موضوع پر علم الجنین جو بہت سی یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹ بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ایک ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ ہے اس کے موجنی وہ جو عورت جو ہے اس اعتبار سے اس کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی کہ اس کی ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوتی ہے تو اس کا بیزا جو ہے یا یہ کہ شوہر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر بردامگی کی قوت نہیں ہے تو اس کے لیے جو راستہ نکالا گیا کہ شوہر کا نتخہ لے کر اور ماں کے بیجا نامی میں سے بیضہ لے کر ان کی فرٹیلائزیشن ٹیسٹ ٹیوب میں کر کے پھر اسے پلانٹ کر دیا جائے رہنے مادر تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ دنیا میں عبام ہے تو اس کا جو موجد ہے وہ پروفیسر رابرٹس ایڈورڈ اور ان دونوں نے مانا ہے اور بہت حیرت کا اظہار کیا ہے بہت حیرت کا کہ چودہ سو برس قبل ابھی نہ ڈسیکشن تھی نہ باڈیز کو چیر کر پھاڑ کر دیکھنے کا کوئی ابھی لوگوں کے اندر کوئی رواج تھا طب جو ہے بالکل ابتدائی اسٹیجز پر تھی مائکروسکوپ نہیں تھی اس طور میں علم الجنین کا اس قدر صحیح اندازہ جو قرآن نے پیش کیا ہے حیران پور اس پر باضابطہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں جا کر لیکچرز بھی کیے ان کی ویڈیوز بھی تیار ہوئی اس پر اور وہ کہیں مل بھی جائیں گی آپ کو محرض یہ جو معاملہ ہے علم جنیم اور جو جنیم کے ارتقائی مراحب رحم مادر میں ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید میں دو سورتوں کا سورہ حج سورہ مومنون اس میں خاص طور پر تفصیل سے ذکر میں فربا یا خلق ثم من ترابن ثم من القطن سمن مضغت مخلق وغیرہ مخلقین نقبر اے لوگوں اگر تمہیں بادشل باس کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر ایک سٹیج آئی نطفے کی شکل میں تھے تو پھر ایک سٹیج آئی تم علاقہ کی شکل میں تھے پھر ایک سٹیج آئی تم مزغہ کی شکل میں تھے پھر اس مزغہ کی بھی مخلقہ وغیرہ مخلق پھر ہم نے ٹھہرائے رکھا تمہیں رحم مادر میں جب تک ہم نے چاہ پھر ہم وہاں سے تمہیں برامت کرتے تم منخر جو متفلا اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے تم اپنی پوری قوت کو پہنچتے ہو جوان ہوتے ہو اور تم میں سے کچھ ہے کہ جن کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے ان کو قبض کر لیا جاتا ہے پہلے ہی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس بدترین عمر کو بھی پہنچا دیے جاتے ہیں کہ تب جس جس اسٹیج پر جا کر سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے بڑھاپے میں آ کر ارزرین عمر جسے کہا گیا ہے کہ وہ جب سیکھا پڑھا جو تھا لکھا پڑھا تھا نیاز نے وہ سب ختم ہوا یاد بھی ختم ہو گئی لیمنشیہ ہو گیا تو یہ سورة تحال جو ہے اس کا ہی یہ در حقیقت جوڑا جو ہے سورہ حج کا یہ سورہ مومنون ہے اب اس میں دیکھئے اس میں جو آیت آئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْنِسَانَ من سُلَالَةٍ من تُعِید ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے کشید کردہ جوہر سے سولا کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا اگر تلوار کو کسی نے میں سے کھینچا ہے اسے بھی سلح یا سلو کہتے ہیں کھینچ لینا تو کشید کرتے ہیں جار. آپ آپ ارک نکالتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ پانی میں ڈال کر پھر اس کے نیچے آگ جلا کر پھر اس کا ایک نظام ہے اس کا ارک کشید کر لیتے ہیں. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے جوہر سے پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ اور رکھا اسے ایسے مقام پر جو بہت مضبوط مقام ہے جالا حد الفتم فی قرار مکین رحم مادر جو ہے یہ جو ہے رحم ماں کا اس کی دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ امبیڈ ہوتا ہے نطفہ سما خلق نہ نطفت پھر ہم نے اس گسے کو ایک علاقہ کی شکل دی وہ جب ڈرا بڑھتا ہے تو وہ رحم مادر کی دیوار میں سے باہر کو نکل کر بلج آؤٹ کر کے پھر لٹکنے لگتا ہے الکا لٹکی ہو چیز فخلت علاقہ کا بدغت پھر اسی علاقہ کو ہم ایک لوتڑا بنا دیتے گوشت کا فخلقن الطفت مضقطن پھر اسی لوترے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے فقسون الزام الحمہ پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں خر پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی تخلیق پر یہ خلقن آخر کیا ہے جس کا اس شان کے ساتھ بیان ہوا سما انشا نہ ہو نشا کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھنا انشا اٹھانا سما انشا نہ ہو پھر ہم اسے اٹھاتے خلقہ نا ایک اور ہی پر فتبارک اللہ الخالقین تو بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والی اب وہی بات ہے جو اس حدیث پہ یہ خلقن آ کر کیا ہے اس کا حل ہے در حقیقت کے جو اس حریض میں آ ہے یہاں یہ کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبدالرحمان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کے بارے صحابہ میں سے فقیح فقحاب سے ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن وہ فرماتے کالا حتسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی بڑی غیر معمولی بات کیا ہے وہ الصادق المسنوک اور جو جان لو وہ جو ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ الصادق ہیں سچے ہیں المسلوک ہیں جن کی صداقت پر اللہ گواہ ہے یہ کیوں کہا گیا حالانکہ اور بے شمار جو آیت العب ابن مسعود سے تمہیندن یہ الفاظ نہیں آتے یہاں کیوں آئے اس لیے کہ ایک خاص ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو بہت سے اعتبارات سے جو اس وقت تک ایک ذہنی سطح تھی انسان کی جو مادری معلومات اس کی جو سطح ابھی تک تھی اس کے اعتبار سے وہ کچھ ناقابل فہم سی تھی لہٰذا اس پر خاص طور پر تاکید کر کے یاد کر لو یہ کس نے کہا ہے یہ کہنے والا کوئی ہما شما نہیں ہے یہ کہنے والے محمد الرسول اب اس کے بعد حدیث کا وطن شروع ہو رہا اندما بتنے ہی اربائی تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ہوتی ہے اس کے ماں کے رحم میں چالیس دن تک لطفے کی شکل میں سما یقین اعلی کا تن پھر اتنا ہی عرصہ وہ الاقا کی شکل میں ہوتا ہے مزوقہ تن مثل عالق پھر اتنا ہی عرصہ چالیس دن وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے جب یہ چالیس جمع چالیس جمع چالیس ایک سو بیس دن مکمل ہو جاتے ہیں یعنی چار ماہ سم میور سن <الْمَلَق> پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے فیل فخوفی روخ اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اب یہاں دیکھیے جس طور کی ہم بات کر رہے ہیں جس وقت حضور نے یہ فرمایا ہے اس وقت اگر لوگوں نے یہ سمجھا اس کے مانی ہے جان تو اس دور کی علمی سطح کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے جان پڑ گئی اس سے پہلے گویا کہ بے جان تھا آج کی ہماری جو علمی سطح ہے مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد جو باریک سے باریک جرسوما ہم بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں آج تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں جو قرآن میں آئی سورہ سبا میں آیا علم ك لطفتم میں منی یمنا کیا انسان کا آغاز جو ہے وہ اس لطف کی شکل میں نہیں تھا ایک منی کا کی بوند جو ٹپکائی گئی آج اب معلوم ہے کہ اس منی کی بوند میں جو باپ کی طرف سے آ رہی ہے اس میں تو بے شمار جسوے ہوتے ہیں مچ لگ تو زندہ موجود ہے مردہ تو نہیں ہے تو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لیجئے اسے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے لاکھوں ملینز کی تعداد میں ایک دفعہ کی جیکشن کی تو زندگی جو ہے اس کا آغاز یہ ایک سو بیس دن کے بعد تو نہیں ہو سکتا زندگی تو پہلے سے پھر وہ جو بیسا چلا آ رہا ہے ماں کا وہ فلوپین ٹیوب سے ہو کر جو آ رہا ہے وہ بھی مردہ تو نہیں ہے زندہ ہے سیل ہے ان دونوں کے امتزاج سے اتنا خلق مند انسان اب انتفاط اب یہ مرد کا نطفہ عورت کا بیضہ مل کر یہ زائگوٹ بن گیا تو کیا یہ مردہ ہے بحض اللہ زندہ ہے زندگی تو چلی آ رہی ہے اس پربردون سے چلی آ رہی ہے اور وہ جو بیضہ ہے اس میں زندگی ہے پھر زندہ ہے پھر یہ بڑھ رہا ہے گرو کر رہا ہے یہ گروتھ جو ہے زندگی ہی کا ثبوت ہے لہذا یہاں روح سے مراد زندگی نہیں کچھ اور یہ ہے وہ حقیقت کے جو بدقسمتی سے آج بھی بہت سے قرآن کے پڑھنے والوں اور دین کا مطالعہ کرنے والوں کی نگاہوں سے ہو جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت کے بار سے بات قابل فہم ہے کہ وہ سمجھ دیتے کہ جان مراد سے جان لے صحیح آج تو یہ بات مانی نہیں جا سکتے اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے اس سے حقیقت انسان سمجھ میں آئے انسان اثر میں ایک مرکب وجود ہے اس میں ایک حیوان بھی ہے مکمل حیوان اور ایک فرشتہ بھی ہے ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بہت پہلے کہی تھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آدمی زیادہ ترفا است معجون کہتے ہیں نا معجون مرکب وہ چیزوں سے ملی جل کر بنا ہوا آدمی زیادہ است از فرشتہ فرشتہ وز حیوان اس میں فرشتہ بھی پیوست ہے اور حیوان بھی پیوست ہے یہ عظیم حقیقت ہے انسان کے بارے میں جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو حکمت قرآن کے جو غامز پہلو ہے جو گہرے پہلو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا آدمی عقیدت کی بنیاد پر اندھے ایمان کی بنیاد پر اندھے یقین کی بنیاد پر گزر جائے گا وہاں سے لیکن عقل اور لاجک کا تقاضہ جو ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے سوچنے کے لیے اصل میں آج جو دنیا میں جو کریشن آف یونیورس کا تصور ہے جو تقریباً اب متفق علیہ کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین نیوٹون نیوٹن کا دور تو بابائے اس میں کوئی شک نہیں بابائے طبی یاد جو ہے وہ نیوٹن ہے اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن یہ کہ بابائے نیوٹنگ اس نیوٹونین فزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے اس کا ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میٹر از انڈسٹرکٹیبل مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ میں بڑی تفریح نہیں جا سکتا آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور اس پر اجماع ہے تقریبا فزکس کا اور کافی عرصے سے دس یونیورس ہیز اے بگنگ اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ کتنے بلینس بلینسو ago ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا اور نمبر دو اس کا ایک اینڈ بھی ہے الا اجل مسما جسے کوال کہتا ہے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں الا اجل مسما ایک خاص معدت, مدت مدت معنہ تک یہ رہے گی اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ کی نہیں تو بگ بینگ سے جو ایک تجریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فوٹونس ان میں حرارت اتنی تھی ٹریلینس ڈگری آف فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ جو کہنے. And they were running away from نیچر یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس مٹیریل ورلڈ پھر یہ زراعت جو ہیں, یہ مل جل گئے اس سے گلیکسیز وجود میں آئیں گلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کائنات ابھی پھیل رہی ہے اور گلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر یہ غبارہ ہو اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھلائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا تو وہ جو دو کے درمیان فاصلہ اتنا اتنا ہو گیا تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اس بال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کیا آ رہی ہے دمادم صدا کلف فیکون کن فیکون ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں گایا بھی ہے ہم اپنی خلق میں ہم وسط کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں وہ نذیر و فلخل مانشا یہ تخلیق جو ہے بھی جاری بیچاری بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور, اور سٹارز بنے اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے میں سے ایک کرا ہمارا یہ زمین ہے یہ آگ کا کورا تھا آگ کا ایسا سورج ہے لیکن ٹھنڈا ہوا ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی. اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزارہ برس تک پانی برستا, پانی برستا رہا پانی برستا رہا پانی برستا رہا جس سے سمندر وجود میں آ اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی اس کے امتزاج سے اس قرے ارضی پر حیات کا آغاز ہوا اور اس حیات کی لکھوکھا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھ دیا اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے البتہ یہ کہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے یہ اختلافات ابھی ہیں یہ کہ یہ نظریہ ہے اگر چاہے کے میدان میں تھیوری آف ریولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے انسان کی سوچ میں سوشل سائنسز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ریولیوشن گھس چکی اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ بگ بینگ واز دی بگنگ اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک ہرفیکن آیا تھا جیسے ایک ہرفیکن سے بگ بینگ ہوا ہے بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں اللہ تعالی کے پہلے اولین ہرفیکن سے ایک بہت لطیف نور پیدا یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا اس میں حرارت نہیں تھی حرکت بھی نہیں تھی لطیف اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے گئی یہ پوری بگ بینگ معاملہ ہے ارواح انسانیاں میٹیریل نہیں ہے ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے. فرشتے اور ارواح انسانی جسد نہیں تھا صرف روحیں تھیں لیکن ہر ایک کی روح تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے السط میں ربے کو اب جو, جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں نے ان سے ارض کیا حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے جو شو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے عہد لے لیا عہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہیں اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں میں باقاعدہ ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں فل کانشیسنس سیلف کانشیسنس کے ساتھ آدمی ایک عہد کرتا ہے اقرار کرتا ہے ایک معاہدہ تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے یہ عہد اج ساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا کی اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے جو ہمارے ہاں عام طور پر جو کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء ان کے یہاں تو وہ چیز متفق آ گئے ہے لیکن جو ہمارے ہاں دوسرا ایک نقطہ نظر بالکل برعکس ہے جو روایت کے اوپر صنعت کے اوپر زیادہ زور دینے والے ہیں وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے اول ما خلق اللہ نوری پہلی شہ جو اللہ نے تخلیق کی وہ میرا نور تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ارواح میں جب ابھی میٹیریل ورلڈ شروع نہیں ہوئی ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آلم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا کن فیکون کن فیا آلم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پیدا کی ہیں. وہ دن ہمارے چوبیس گھنٹے والے دن تو نہیں ہے انسان کے ایک لطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل نو مہینے لگتے ہیں ٹائم لگتا ہے عالم ارواہ میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا جبرائیل کو معلہ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ابھی اس دور کی پیداوار جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں ٹائم اینڈ سپیس ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا ٹائم لہذا یہ ارواح انسانیاں پیدا کی گئیں جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتداد نہیں ہوئی تھی اور ان کو ایک کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا اب اس کے بعد وہ لمبا سفر یہ جو تنزلات اور ارتقاء یہ اصل میں دو اصطلاحات آتی ہیں ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا سائنس تو ابھی نہیں تھی سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا لیکن یہ ہے کہ تنزلات صطہ تنزلات ذلاط خمسہ الحد سے الواحد وغیرہ یہ ذہنی ایک خیالات تھے یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی عقل اور عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی تو نو افلاق اور قول اشراء یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے وہ تو کر ان کے ہاتھ پھول مل جائے گے جن کی نہ کوئی سرد قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی سوال ہی نہیں نہ سائنس اس کی کوئی تائید کرتی جو بات میں کر رہا ہوں اب اس کے اعتبار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہے مکمل ہم آہنگی ہیں جبکہ ابھی صرف نور اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرکت ارواح انسانیہ کا اور ملائکہ پھر وہ بگ بینگ اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت شدید ترین حرارت شدید ترین حرارت اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اب قرآن مجید کہتا ہے خلق السان کل فخار و خلق الجان جنار آگ کی لپٹ سے اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا وہ جاننا خلق نہ من منتب نہیں منارے کہتے ہیں وہ جو ہوا باد سموم جس میں ایک جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے لو سا کی اس کا تصور کیجیے آپ اس کی آگ سے اس کی حرارت سے جنات کا کیے یہ جنات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے مٹی کی پیداوار نہیں ہے یہ ایک لطیف ترشہ ہے ہم سے مٹی تو انرٹ ہو گئی آگئی گئی ہم مٹی سے بنے چاہے وہ ایولیوشن کے لمبے پروسیس کے تھرو بنے ہے یا یہ کہ ڈائریکٹ کریئیشن ہوئی ہے لیکن ہیں تو دونوں مٹی سے قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے اور سائنس بھی کہتی مٹی سے ارتھ اور قرآن بھی کہتا ہے وہ جالنا مل مائے ہر شے میں حیات جو ہے اس حیات کا منبع اور سرچہ پانی ہے مادہ تخلیق جو ہے حیوانات عرضی کا جن میں انسان بھی شامل ہے وہ تو ہے مٹی لیکن بمبائی حیات پانی اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر دلدلی جگہوں پر وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے پھر پانی آ گیا ہے پھر ہٹ گیا ہے یہ تعبل چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کیمیکل جو کمپاؤنڈز تھے اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز بنے اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا درسواں پیدا ہوا ایک سیل امیبا یہ ان کا کہنا ہے میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تنقید کر رہا ہوں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق ہے کہ مٹی سے اور پانی سے بڑے اس میں کوئی اختلاف نہیں اب یہ سلسلہ جو چلا ہے اب وہی کہانی جو ہے یہ دہرائی جا رہی ہے وہی ایک سیل سے رہمے مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا جو ہو سکتا ہے نائن ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو ایک جرسومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں نو مہینے میں ہو رہا د سیم پروسس سنگل سیل اور اس کے یہ مراحل ہیں تو زندہ تو ہے نطفہ بھی زندہ الکا بھی زندہ مزگا بھی زندہ ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے امتزاج سے وجود میں آنے والا زائگوٹ وہ بھی زندہ لیکن جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں تو اب یورسل بلا کا بات اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں وہ روح اس کی روح میری روح جو وہاں تھی وہ لا کر میری والدہ کے رحم میں وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے اندر پھونکی گئی ہے تب میں بنا ہوں میرا وجود انسان کی شکل اختیار کیا دیا. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان میں میں نے یہ بہت عرصے پہلے ایک دو مضامین لکھے تھے انسانی زندگی کا تصور کیا ہے عجیب بات ہے آپ میں سے اکثر ہوں گی شاید نئی بات ہوگی نہ انہوں نے میری وہ چیزیں پڑھی ہوں پرانے میں سورہ مومن میں جہنمیوں کی ایک فریاد نقل کی گئی میں جو لوگ ہوں گے اللہ ہمیں بچائے وہ کہیں گے ربنا اے اللہ امت نے ہمیں دو مرتبہ مارا وہ آخ تنست دو مرتبہ زندہ کیا جنوب میں نا اب ہم نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا فل اللہ خروج سبیل تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کم دو مرتبہ مارنا دو مرتبہ جلانا یہ کیا ہے تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اور پھر ہم سلا دیے گئے موت اور نیند ایک شہ ہیں بہنے ہیں آپس میں میرے نزدیک دی بگسٹ ٹریجڈی وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر دارمین کا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبت زیادہ ارتقا یافتہ حیوان بس جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے گھوڑا ذرا کوس اینیمل ہے اور گھوڑا جو ہے گھوڑا فائن ہے گدھا کوس ہے گوڑے میں تم غلط ہے اس کی چال دیکھیے اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں کوئی اسینشل ڈفرینس نہیں ہے نوعیت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق ہے نتیجہ کیا نکلا آج ہم اپنے فجود سے اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکے ہیں حیوان پر. لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں رہنمائی وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں. حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے ماں بیٹی بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے یہ خامخواہ ہم نے یہ باقاعدہ لٹریچر ہے یورپ میں پیدا ہوا ہے یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں ہمارے نزدیک تو اب سبق تو وہاں سے ملنا ہے تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھوکی گئی ہے وہ وہاں سے آئی ہے وہی لوٹ جائے گی ہم کون ہیں للہ و راجعون اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے زمین میں لوٹ جائے کل و شعین گرجے ولاس نہیں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے روح وہاں سے آئی وہیں جائے گی جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا یہ جو ہے انسان کی حقیقت میں آپ شرط کر رہا تھا کہ ڈاروین کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے اس لیے کہ اصل میں ارتقا ڈاروین کا نظریہ نہیں ہے یہ بات غلطی ہے جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہوگئے یہ دو کتابیں پڑھیں چھوٹے چھوٹے سے کتاب اہم مشکل ذرا سکیل ہے بھاری ہے ایک تو ہے زندگی موت اور انسان ایک ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزلات اور ارتقا کے مراحل تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے موجود. ہمارے بڑے میں سے ابن مسکوے وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا ڈاروین کا تو ابھی دس پوشتے بھی نہیں ہوگی وہاں وہ سب موجود ڈاروین نے ارتقاء کی توجی کی ہے وہ فلسفہ اس کا وہ غلط سے وہ ثابت نہیں ہو سکا وہ کیا ہے کہ ہر حیوان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے اور ماحول کے اثرات سے اس کے وجود کے اندر کچھ تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نسل بعد نسل منتقل ہو کر ایک نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے اوریجن آف سپیشیز اس کی کتاب کا نام ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکا کریکٹرز کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا وہ انہریٹ نہیں ہو سکتے زیادہ فلسفہ جو ثابت نہیں ہو سکا وہ تھیوری تو ہے لیکن اسے عین خاص جو اس کا میدان ہے بایولوجی اس کے میدان میں سے مانا نہیں جاتا میں اس کا حیوان انسان کی حد تک اس ارتقاء کا قائل ہوں بتجی کیا ہے ہر نئی اسپیسیز کے لیے اللہ کا ایک نیا حرف کن آتا ہے. حرف کن وہ جانتے نہیں نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے حرف امر کن کو جانتے ہیں انما شاین فانما شعین له کن ارتقا جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے لیکن آج کی جو ہمارا آج کا سبق کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے ایک اس کا مادی وجود ہے ایک اس کا روحانی وجود ہے اصل انسان وہ روحانی وجود کا نام ہے وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکائے گئے ورنہ تخلیق کے اعتبار سے تو انسان سب سے نیچے ہے جن ہم سے بہت اونچے آگ سے پیدا کیے گئے اور بہت لطیف ان کا وجود ہے اور وہ بہت دور تک جاتے ہیں آسمانوں تک کی خبر دے کر آتے ہیں لیے وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ابھی گیلیکسیز وجود میں آ رہی تھیں ہم تو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے راکٹ بنا کر بڑے جو ہے جو ہم لے کر بڑی مشکل سے چاند تک پہنچ گئے اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ قدم اس میں اتنا رکھا بھی تھا کہ نہیں رکھا تھا وہ جاتے ہیں بہت دور دور تک جاتے ہیں جنات کا معاملہ جن کون ہیں کس طرح ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرے اس پورے فلسفے سے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی جاننا خلق نہ ہونا ان کا معاملہ یہ ہے انسان اس کے اعتبار سے پست ہے اسی لیے تو کہا تھا عزازیل جو تھا ابلیس کون تھا جن تھا میں کیسے اسے سچا کروں انا خیر ہو میں اسے بہتر ہوں آدم سے خلق من نارن پہو من تین ندی خلقین پیدا کیا آگ سے اسے پیدا کیا مٹی سے مٹی انٹ شہ ہے شہ ہے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں اقبال نے کہا جواب شکوا میں تو یاد ہو تو بہت پست ہے مجھ سے وہ اس روح کو نہیں سمجھ سکا آدر کو عظمت دو جگہ قرآن میں یہ ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہہ دیا تھا مسنون جب انسان کی تخلیق مکمل کر لوں اس کی ناک لوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں یہ مضامین جو ہیں یہ بڑے گہرے مضامین ہیں بدقسمتی سے آج ہم چیزوں سے بہت دور چلے گئے اس لیے قرآن مجید میں سرحص میں فرمایا گیا فلاکن کل نذیل نس اللہ فنساہ ان لوگوں کے نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہم اپنی عظمت سے غافل ہیں ہم کون ہیں مسجود ملائق ہیں یا ایک میں سے ایک حیمان ہے اللہ اللہ خیر اللہ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے بس اس کے والوں میں سے بارک اللہ علی وم فل قرآن حسین و نفا علی ویا کم ولایات وسیقی حکیم